رحمتی ولا ولا کام آمین الحمد للہ آج پندرہ اکتوبر دو ہزار تیئیس کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 164 ہونے جا رہی ہے ان اللہ تعالی آج ہم سورت الرات سورت نمبر 13 کا اسٹارٹ کریں گے ان اللہ سورت الرات اپنے مزاج کے اعتبار سے بھی اور جو ایک قرآن پاک کا مکی صورتوں کا اسلوب ہے اس میں مکی صورت ہے بعض لوگوں نے اسے مدنی لکھا بس اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ چاند ایک آیات مدنی ہو یا ان صورتوں کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہو یہ جو صورتوں پہ مکی یا مدنی لکھا جاتا ہے یہ کوئی مصف کا حصہ نہیں ہے یہ انفارمیشن کے طور پر ہے اسی طریقے سے آپ اگر دیکھیں تو صورتوں کے جو نمبر ہے نا وہ بھی دو لکھے ہوئے ہوتے ہیں ایک وہ ہے جو مصف میں ہر صفحے کے ٹاپ کے اوپر لکھا ہوتا ہے جو قرآن میں مصف کی ترتیب میں یہ صورت نمبر تھرٹین ہے لیکن جہاں پہ سورت سٹارٹ ہوتی ہے نا وہاں انہوں نے ڈبیا میں اس کے ساتھ اس کا دوسرا نمبر بھی لکھا ہوتا ہے کہ کس نمبر پہ یہ نازل ہوئی وہ اس کا انہوں نے نائنٹی سکس لکھا ہوا ہے ترتیب کے اعتبار سے شاید اسی وجہ سے اس کو پھر مدنی سورت اس والے مصحف میں لکھا ہے لیکن یہ اپنے پورے مزاج میں جس طریقے سے اس میں گفتگو ہوئی ہے عقیدہ توحید کے اعتبار سے تو یہ مکی قرآن کا حصہ ہی لگتا ہے واللہ عالم اعوذ باللہ من بسم اللہ عالم اعودب اللہ منشترحمٰن الرحیم علی فلا رروف مقدعات ہیں یہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں ان کی تفصیل ہمیں نہیں بتائے گی اور نہ ہماری ضرورت تھی قرآن میں کئی ایک ایسی چیزیں ہیں جن کی تفصیلات ہمیں نہیں بتائے گی اس کا تو خیر ترجمہ بھی ممکن نہیں ہے یہ ایک کوڈ ورڈز کے طور پہ ہے بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا عربی لنگوسٹک میں ترجمہ موجود بھی ہے اس کے باوجود وہ متشابہات ہے ان کی تفصیلات ہمیں نہیں پتا جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے اللہ کا ہاتھ اللہ کی آنکھیں اب یہ جو گفتگو ہے یہ لٹریچر کی زبان میں بھی ہو سکتی ہے کہ اس سے مراد قدرت لیا گیا ہو یا اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ کوالٹیز ہیں جن کی تفصیلات ہمیں نہیں پتا چونکہ ہماری زبان کی ووکیبلری اتنی ہی ہے ہم اس طرح کے ملتے جلتے الفاظ ہی بیان کر سکتے ہیں جس طرح کے جنت کی نعمتیں ہیں وہ پرانے پاک میں بیان ہوئی لیکن ساتھ ہی سورہ اس سجدہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نعمتیں چھپا کے رکھی ہوئی ہے اور اسی آیت کی تفصیل میں بخاری مسلم میں آئے کہ وہ نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی کے دل پہ بھی کبھی ان کا گمان گزرا تو وہ ظاہر ہے اس کا مطلب ہے وہ ایکسٹرنی نعمت ہے تو سمجھاننے کے لیے بتا دیا جاتا ہے اس لیے سورت البکرا میں آیا کہ جب جنتوں کو فروٹ دیے جائیں گے تو وہ دنیا کے فروٹ سے ملتے جلتے ہوں گے وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں دنیا میں بھی دیا گیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ بات ہے وہ ان سے ملتے جلتے ہوں گے وہ تو جب کھائیں گے تو پتا چلے گا نا کہ اس میں بہت بڑا فرق ہے ایک دیسی آم کا ذائقہ ہے ٹور بھی دیکھنے میں دیسی آم کی طرح ہے. لیکن ذائقے میں زمین و کا فرق ہے تو جو جنت کا فروٹ ہے بظاہر دیکھنے میں دنیا کے فروٹ کی طرح نظر آئے گا لیکن اس کی جو کوالٹیز ہیں اس کا جو ذائقہ ہے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے دنیا کی کسی بھی چیز کے ساتھ لیکن وہ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایسی شکل کا رکھا ہے تاکہ دل میں اس کے لیے اٹریکشن پیدا ہو ادروائز آپ اگر ایسی غذا دیکھیں جو آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوئی تو آپ کبھی بھی دسترخوان سے پہلے اسے اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے کوشش وہی ہوتی ہے جو چیز آپ کو پسند ہے آپ کی دیکھی بھالی ہے اسی کو آپ پہلے کھانے کے لیے استعمال کریں اس لیے جنتیوں کو بھی ابتدان اس طرح کے فروٹ دیے جائیں گے جو دنیا کے فروٹ سے ملتے جلتے ہوں گے اس میں آگے چل کے آئے گا انار انگور لیکن آپ نے قتل یہ نہیں سمجھنا کہ یہ اس طرح کے انار اور انگور ہوں گے دنیا میں بھی کوالٹیز کا اتنا فرق ہے کہ ایک ہی طرح کا فروٹ مختلف علاقوں میں جو اگتا ہے زمین و اسمان کا فرق ہے اس کے ٹیسٹ کے اندر تو انسان جو ہے چونکہ اس طرح کے فروٹ کے ساتھ فیملیئر ہے اس لیے اسے اٹریکشن فیل ہوگی لیکن جب وہ کھائے گا تو اس کا ذائقہ تو بالکل ایک اکسٹراڈنری ہوگا تو اس طرح کی جو متشابہات ہیں ریزیمبلنس والی چیزیں اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق ہوں جنہ سے متعلق ہوں ہوروں سے متعلق ہوں وہ صرف اجمالن ہماری وکیبری میں بیان کیا گیا اس کی تفصیلات جب تک انسان وہاں پہنچ نہ جائے اس کو کبھی بھی اس طریقے سے بریف نہیں کر سکتا ان آیات پہ صرف ایمان لانا کافی ہے نہ یہ ایسی آیات ہیں کہ جن کی وجہ سے کوئی قرآن کی تعلیمات میں فرق پڑ جاتا ہے کہ اگر آپ اس کو ڈیٹیل سے نہیں سمجھ رہے اس کا ذکر سوریہ عالیہ عمران کی آیت نمبر سیون میں آیا کہ ہم نے قرآن جو نازل کیا اس کی آیات دو قسم کی ہے ایک محکمات ہے دوسری متشابہات ہے پھر اللہ تعالیٰ میں جو محکمات ہیں وہی اصل کتاب ہے یعنی جن میں اللہ تعالیٰ نے حکم بیان کیے ہیں حکم کیا ہے نماز پڑھو ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو بدکاری سے بچو قتل نہ نہ کرو چوری سے بچو جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گناہ حرام قرار دیے گئے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ ہیں محکمات یعنی حکمیہ چیزیں محکمات اور اللہ تعالیٰ میں کتاب کی اصل وہی ہیں اور دوسری فرمایا ہے۔ یعنی جو رزمبلس والی چیزیں مثال کے طور پر بیان ہوئی اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر اہل ایمان ایمان لاتے ہیں اور جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پان ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں اس کا مطلب بھی بتایا جائے کہ کیا ہے حالانکہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کے کسی بھی معاملے کے ساتھ جو آپ نے شریعت کے اوپر چلنا ہے اور اہل ایمان کی نشانی یہ کہ وہی وہ کہتے ہیں یہ ساری کے سارا اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں پھر وہ دعا کرتے ہیں اے رب لا تز قلو بنا بدا اد تنا و حب لنا ملک و رب ہمارے ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کرنا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اے عطا فرمانے والے اہل ایمان کی روش یہ ہوتی ہے آمین تل کا آیات الکتاب یہ آیات ہے الکتاب کی اللہ کی کتاب یا اس سے مراد لوہ محفوظ بھی جس سے یہ قرآن نازل کیا گیا الکتاب والذی انزل الیک اور جو نازل کیا گیا آپ کی طرف میں ربک آپ کے رب کی طرف سے الحق وہ حق ہے با مقصد ہے پرپزفل ہے سچائی پر مبنی ہے اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثریت لوگوں کی ایمان نہیں لاتی حق بات کو قبول نہیں کرتی یہ پورے قرآن کا اسدوب ہے کہ اکثریت ہمیشہ گمراہ رہے گی بہت کم لوگ ہیں جو حق بات کو قبول کریں گے اس وقت بھی آپ دنیا میں دیکھ لیں مسلمانوں کو اگر کمپیر کریں تو دنیا میں آلموسٹ دو تہائی کے قریب کفار ہی ہیں اور پھر مسلمانوں میں بھی کتنے لوگ ہیں جنہیں بات کی سمجھ ہے اکثریت ہمیشہ حق سے غافل رہتی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ حق جو ہے وہ اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے جو کوشش کرے گا اسی کو ملے گا اب دیکھیں میں نے اسے وقف کر دیا تھا ویسے یہ بنتا تھا مر ربک الحق میں نے مر ربک کے اوپر اسے وقف کیا تو اب اگر میں اگلے پورشن کو الگ سے پڑھوں گا تو پھر اسے الحق کر کے پڑھا جائے گا الحق ولا کن اکسارا سیلا اللہ الدی رف سما وا تی بغیر اللہ ہی ہے جس نے آسمان کو بلند کیا ہے بغیر کسی ستونوں کے ترؤ کہ جن کو تم دیکھ سکو دو معنی ہو سکتے ہیں کہ یہ آسمان ایسے ستونوں کے اوپر بلند ہے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے اور یہ معنی بھی درست ہے کہ یہ آسمان بغیر ستونوں کے بنایا گیا بغیر ایسے ستونوں کے جو تمہیں نظر آئیں یا تم دیکھ تو رہو کہ بغیر ستونوں کے ہم نے اس کو بنایا اتنی اونچی چھت بغیر ستونوں کے یہ اللہ تعالی کی قدرت کا مظہر ہے اس زمانے میں تو اتنی بات ہی کی جا سکتی تھی نا لیکن آج جس طرح سائنس نے ہمیں بتایا ہے اور جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ تو انسان پاگل ہو جاتا ہے سوچ کے اتنی وسیع یونیورس صرف پہلے آسمان کے نیچے کہ اس کی وسط کا اندازہ لگانا ہی ناممکنات میں سے اور اندازہ لگا کے آپ سائڈ پہ ہوں گے تھوڑی دیر بعد وہ اس سے بھی زیادہ ایکسپینڈ کر چکی ہوگی یونیورس ایکسپینڈ کر رہی ہے مستوع اس کے بعد اللہ تعالی نے ارش پر استوا فرمایا اب یہ دیکھ لیں متشابت آ ہیں اللہ عرش پر مستوی ہوا اب یہ اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے لیے ہوتا نا تو ہم کہتے کہ وہ تخت پر بیٹھ گیا لیکن اب عربی زبان کی وکیبلری کا بھی ایشو ہے انسان کی زبان جو ہے برل اس کی حدود ہے تو یہاں پہ ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہوا اس لفظ کو استوائی رہنے دیتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس کا وہ تخت حکومت ہے اس کا اپنے تخت حکومت پر متمکن ہونا اس طرح نہیں ہے جیسے کوئی بادشاہ کسی تخت کے اوپر یا کوئی پرائم منسٹر یا پرزیڈینٹ کسی کرسی کے اوپر بیٹھتا ہے کیونکہ یہ پھر مثال ہو جائے گی اور قرآن میں واضح ہے لئی سکا مثلی شئی اللہ کی مثل کوئی شاید ہو نہیں سکتی قمر اور اسی نے پابند کیا ہے سورج کو بھی اور چاند کو بھی کلوئیں مسما یہ سب کی سب جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے ایک مقرر میاد تک کے لیے رواں دواں ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو کام میں لگا دیے آپ فروم کریشن ٹو کریٹر میری ویڈیو دیکھیں ہو کریٹڈ گاڈ اسی طریقے سے اللہ کون ہے تو اس میں میں نے پوری کائنات کا تعارف کروایا ہے انسان پاگل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری کی ساری چیزوں کو نہ صرف پیدا فرمایا بلکہ کام میں بھی لگا ہے ہر چیز کو حرکت میں لگایا ہوا ہے اور اتنی مشکل وہ حرکات ہیں کہ انسان اس حرکت کو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس چیز کو مینج کیا ہوا ہے یعنی آپ دیکھیں کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد بھی چکر کاٹ رہی ہے اور اپنے محور کے گرد بھی ساتھ پہلل میں گھوم رہی ہے اور پھر اپنے محور کے گرد جو گھومتی ہے اس میں جو اس کا ایکسس ہے اس میں بھی یوں یوں بھی کرتی ہے ساتھ جیسے لٹو جب روکنے والا ہوتا ہے یہ موشن بھی اس کی ساتھ چل رہی ہے اور چوتھی موشن یہ ہے اس کی کہ وہ جب سورج کے گرد جو گھوم رہی ہے نا پورا نظام شمسی بھی پوری رفتار کے ساتھ پچھلے اربوں سال سے ویگا سٹار کی طرف جا ہے اور وہ جو اس کی رفتار ہے وہ انبلیویبل ہے ایک سیکنڈ میں ایک ہزار کلومیٹر سورج ایک سیکنڈ میں ہزار کلومیٹر یوں جا ہے اور زمین جو ہے نا اس کی گیت گھوم رہی ہے وہ ایسے تو گھوم بھی رہی ہے ایسے بھی ہزار کلومیٹر میٹر طے کرتی جا رہی ہے وہ آپ ذرا ڈسکوری چینل پہ اور نیشنل جگہ پہ دیکھیں وہ مزہ پاگل ہو جاتا ہے دیکھ کے آپ کو تو صرف یہ پتہ ہے کہ ایسے ایسے گھوم رہی ہے نہیں صرف ایسے نہیں گھوم رہی وہ ساتھ ایسے ایسے بھی گھوم کے آگے بھی ٹریول کر رہی ہے ہزار کلومیٹر ایک سیکنڈ میں بھی طے کر رہی ہے پرشان اور یہ تو ایک چھوٹا سا ایک آپ کو سولر سسٹم نظر آ رہا ہے اور پھر یہ پوری کائنات کتنی بڑی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ یہ سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے یو دب بر وہی تدبیر فرماتا ہے کاموں کی یو فصل الآیات الاکم اور وہ اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لعلكم ربکم تو قینون تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر سکو یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے اتنا آیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کسی نے پہچاننا ہے نا تو وہ یہ قدرت کی نشانیاں دیکھ کر پہچانے گا اور وہ اس رزلٹ پہ, پہ پہنچے گا جو سورہ علی عمران میں بھی آیا رب بنا ما خلکتا سبحان کا فقین آدھا بنار اللہ یہ ساری چیزیں تو نے باطل پیدا نہیں فرمائی یقیناً پرپس فل ہے تو مجھے بھی کسی مقصد کے تحت ہی بنایا ہوگا تو مجھے آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے آمین تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ ان لوگوں کے نشانیاں ہیں جو اپنے رب سے ملاقات کا یقین کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھ دی ہیں وہی مدل ارب اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا وجا فی ہا و انہ اور اس نے اس میں پہاڑ بھی رکھ دیے اور دریا بھی رواں کر دیے اس کی خوبصورتی والا معاملہ تو ایک الگ سے اس کی جو انسانی زندگی کے لیے اہمیت ہے ان پہاڑوں کی زمین کی اسٹیبلٹی کے لیے اور پانی جو زندگی کا نشان ہے اس پلانٹ ارتھ کے اوپر اس کا کیا واٹر سائیکل اللہ تعالی نے بنایا ہے وہی سورج ہے جو سمندر کے پانی کو ویپریٹ کرتا ہے وہی سورج ہے جس کی وجہ سے دنیا میں ہوائیں چلتی ہیں اور اس پانی کو اٹھا کے وہ زمین پہ بارش کی شکل میں برساتی ہیں اور پہاڑوں پر گلیشیئرس کی فارم میں پھر اسی سورج کی تپش کی وجہ سے وہ برف کے گلیشیئر پگھلتے ہیں ان میں سے پھر پانی رواں ہوتا ہے جو پہاڑوں میں سے ہوتا ہوا انسان اس کو یوز کرتے ہیں اور زمین کے اندر بھی پانی کے دریا چلتے ہیں جو ہم زمین سے پانی نکالتے ہیں تو یہ سارے کے سارا واٹر سائیکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے رواں کیا ہے اور من کلارات اور ہر قسم کے پھلوں میں جعل فیحا زوجین اثنین اس نے دو دو کے جوڑے بنا دیے ہیں یعنی نبتات کے اندر بھی پھلوں میں بھی جوڑے ہیں یہ تو چند ایک لوگوں کو چیز پتا تھی نا جو لوگ یعنی فصل کے ساتھ وابستہ تھے انہیں یہ پتا ہے کہ جس طرح نباتات میں بھی اسی طریقے سے مذکر اور مونس والا ایشو ہے جس طرح کے انسانوں میں ہے جانداروں میں ہے جوڑوں کی شکل میں ہے میل اور فی میل یوگ شندہ اور ڈھام دیتا ہے وہی رات سے دن کو ان نفی دا لکھا لایا یا تفکرون بے شک اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و تفکر کرتے ہیں اب دیکھیں کوئی انسان دنیا میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ میری ابزرویشن سے کوئی ایسی چیز نہیں گزری کہ جس میں مجھے اللہ تعالی کی قدرت نظر نہ آئی ہو چھوٹے سے لیول سے لے کر بڑے لیول تک آپ جو چیز کھا بھی رہے ہیں صرف اس کے اوپر غور کر دیں کہ یہ اس کھانے تک پہنچی کس کن سٹیجز سے ہے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے فروٹ تو ہمارے سامنے فنش پروڈکٹ کے طور پہ آ رہا ہے نا وہ تو ایک سمپل معاملہ ہے لیکن وہ بھی اتنا کمپلیکس ہے کہ ایک تربوز کو کاٹیں آپ اس میں آپ کو سینکڑوں بیج نظر آئیں گے جس شخص کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ تربوز بنتا کیسے ہے اس دنیا کا باشندہ نہ ہو اگر اسے بتایا جائے کہ یہ جو اندر ایک چھوٹا سا بیج ہے نا اس کو میں زمین میں بوؤں گا اور یہ جو اتنا بڑا تربوز دیکھ رہے ہو اس طرح کے ہزاروں تربوز اس میں سے نکل آئیں گے اور وہ کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کائنات میں ہر چیز موجزا ہے لیکن کئی موجزوں کے ہم عادی ہو چکے ہیں پھر ان بیجوں کو اس میں پلیس کیا ہے پھر کیا ذائقہ رکھا ہے فروٹ کا اور جو نان فنش پروڈکٹ ہے ادر دین فروٹ اس کو اگر آپ دیکھیں کس طرح ویلیو ویلوڈیشن ہو کے آپ تک چیز پہنچتی ہے ایک گندم کا دانا بویا جاتا ہے اس میں سے بالیاں نکلتی ہیں پھر وہ پکتا ہے اس کے بعد اس کا होता الگ ہوتا ہے جو ہمارا یہ والا آٹا ہے ویسے تو وہ اس کے اس کے سمیت ہی کیا جائے جو دانوں کے اوپر بھی ایک چھوٹی سی کھال ہوتی ہے اس کی وہ تو ہمارے اس کا حصہ ہی بن جاتی ہے لیکن جو الگ سے اس کی بھوسے والا معاملہ ہے الگ کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کا آٹا بنتا ہے پھر اس آٹے کو پانی ڈال کے جاتا ہے پھر اس سے روٹی آگ کے اوپر بگائی جاتی ہے پھر فنیش پروڈکٹ آپ کے پاس آتا ہے تو جس نے بھی روٹی زندگی میں ایک دفعہ کھائی ہے تو اس کے لیے خدا تک پہنچنا آسان ہے کوئی فروٹ کھایا ہے کوئی چیز اور یہ تو صرف کھانے والا اسپیکٹ ہے اس کے بعد اس کھانے نے اندر کہاں جانا ہے کس کس جگہ سے گھومنا ہے اس میں سے فائدے والی چیز کیسے الگ ہونی ہے اور کس طریقے سے اس نے پیشاب کی شکل میں نکلنا ہے اور اس میں انسان کی اپنی کوئی مرضی شامل نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے اتنا آیا ہے کہ اللہ تعالی سے اگر کوئی انسان غافل ہوتا ہے تو وہ جان بوجھ کے ہو رہا ہے ورنہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی اتنی نشانیاں رکھ دی ہیں کہ کوئی شخص بھول کر بھی خدا سے غافل نہیں ہو سکتا اگر وہ خود سیدھے راستے کے اوپر رہنا چاہے تو بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں نشانی ان لوگوں کے لیے جو غور و تفکر کرتے ہیں وفیل اردم متجا اور زمین میں بھی مختلف قسم کے زمین کے ٹکڑے ہیں یہ آپ کو منظر پہاڑوں پہ بھی دیکھنے سے نظر آ جائے گا کہ پہاڑوں کے اوپر بھی لوگوں نے جہاں پہ فصلیں گوائی ہوتی ہیں تو پہاڑوں کے اوپر مختلف انہوں نے اس کی کٹنگس بنائی ہوتی ہیں بعض اوقات نیچرل کٹنگس بھی ہوتی ہیں کہ میدان آیا اس کے بعد پھر پہاڑ شروع ہو گیا پھر میدان آیا پھر پہاڑ شروع ہو گیا اس طرح کے ٹکڑے بھی ہوتے ہیں سمندروں میں بھی جزیروں کے فارم میں بھی ٹکڑے ہوتے ہیں دریاؤں کے اندر بھی ہوتے ہیں اور اب تو یہ سائنس کی برکت سے جو آپ خلا سے ویو دیکھتے ہیں زمین کا اس میں تو بڑے بڑے بر بھی آپ کو مختلف ٹکڑے نظر آ رہے ہیں کہیں سے جڑے ہوئے ہیں کہیں سے الگ ہیں لاکھوں سال پہلے یہ سارے کے سارے جڑے ہوئے تھے پھر وقت کے ساتھ ساتھ ادادہ ہوتے گئے وہ ٹیکٹونک پلیٹس والا معاملہ بھی یہ اللہ تعالی نے نشانیاں رکھی ہیں وہ جناتم من آناب اور باغات ہیں انگوروں کے وہ زر و اور کھیتیاں ہیں غلے کی جتنی بھی کھیتیاں ہیں اور کھجورے سندوان ان غیر غیروان کچھ ایک تنے سے پھوٹی ہوتی ہیں اور کچھ الگ الگ تنوں سے یوسقا بیما واحد پانی سب کو ایک ہی لگایا جاتا ہے کیا کانٹے کی بات ہے فروٹ مختلف ہیں انگور بھی اسی زمین سے اگ رہا ہے انار بھی اسی سے اگ رہا ہے کھجور بھی آپ دیکھیں وہ پورا خشک تنہ اینڈ پہ جا کے اوپر کھجوریں لگی ہوئی ہیں اور وہ بھی کس طرح مینیجیبل فارم میں لگی ہوئی ہیں وہ اتنی خوبصورت انداز پہ لگی ہوئی ہے کہ اگر وہ توڑ کے لگ کی جائیں تو ان کو اپنی جگہ پہ لگانے کے لیے کتنی ایفٹ چاہیے اور اتنی بلندی کے اوپر پانی ان کو اوپر پہنچ رہا ہے بغیر موٹر لگائے وہ اللہ تعالیٰ نے نیچرل سسٹم رکھ دیا اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کھیتیوں پہ بھی غور کرو اور فروٹ کے اوپر بھی ان میں کتنا فرق ہے کھیتی پوری کی پوری کاٹ لی جاتی ہے زمین بالکل فارغ ہو جاتی ہے آپ نئی چیز اگاتے ہیں فروٹ کے کیس میں یہ نہیں ہوتا فروٹ میں درخت اپنی جگہ رہتا ہے فروٹ اتار لیتے ہیں آپ پھر کچھ ایسے بعد دوبارہ فروٹ لگ جاتا ہے اس پہ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں اور بعض ایک تنے کے اوپر ہوتے ہیں بعض الگ الگ تنوں کے اوپر ہوتے ہیں اب کھجور کے کیس میں آپ دیکھیں ہر ایک چیز آپ کو کمبائنڈ فارم میں ایک جگہ نظر آئے گی لیکن اگر آپ کنو کو بالٹے کو سنتروں کو ان کو دیکھیں تو پورا درخت ہے ہر ایک تنے کے اوپر الگ سے شاخیں ہیں کا درخت ہے لدہ سے شاخیں ہیں اور ہر ایک میں اپنا اپنا فروٹ لگا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے جی اور اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ سب کو ایک ہی پانی سے سراب کیا جاتا ہے ونفب دلو با با دن فل جب کہ ہم نے فضیلت دے دی ہے بعض کو اپنے ٹیسٹ میں بعض چیزوں کے اوپر یعنی ایک ہی پانی سے چیزیں اگ رہی ہیں ٹیسٹ میں فرق بھی ہے اور ٹیسٹ میں فضیلت بھی دے دی ہے کوئی چیز جو ہے وہ ایکسٹرانلی ٹیسٹی ہے ویسے تو ہر چیز ہی ٹیسٹی ہے لیکن ایک سے ایک بڑھ کے آپ آم کی اقسام ہی دیکھیں اس کے ٹیسٹ کو آپ کمپیر کرنا شروع کریں تو کتنا فرق ہے پھر آم ورسز دوسرے فروٹ دیکھیں ان کے ٹیسٹ میں فرق ہے ایک ایک فروٹ کے اندر کتنی اکسام ہے ان کے ٹیسٹ کے اندر بھی فرق ہے اب یہ ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمارا انیات یا بے شک ان تمام قدرت کی نشانیوں میں وہ لوگ جو کہ عقل مند ہیں ان کے لیے نشانیاں پوشیدہ ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ ساری قدرت کی نشانیاں اب یہ ساری نشانیاں بیان کر کے اس کے بعد اینڈ ریزلٹ نکالا جا رہا ہے اس سے متعلقہ کہ جو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اس نے بغیر ستونوں کے آسمان کو اٹھایا جو اللہ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ اس نے سورج کو چاند کو اور باقی چیزوں کو کام میں لگا دیا جس نے پہاڑ جما دیے اس میں دریا رواں کر دیے نباتات کی ہر چیز جوڑوں کی شکل میں بنائی اور رات کو دن کے ذریعے ڈھانپ لیا اور زمین میں مختلف قسم کی کتاب بنا دیے اور باغات بنا دیے انگوروں کے اور کھیتیاں اور کھجورے جب کہ سب کے سب ایک پانی سے سراب ہوتے ہیں اور باز کا ٹیسٹ باز کے اوپر فضیلت رکھتا ہے اور ان ساری چیزوں میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی یہ ساری کی ساری نشانیوں کے بعد اللہ تعالی فرما رہا ہے جس اللہ نے یہ سب کچھ کیا ہے اس کے لیے کیا یہ چیز مشکل ہے کہ وہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لے تو وہ اگلی آئے تھی وائن تاجب انسان اگر تجھے تعجب کرنا ہی ہے نا حیرانگی کا اظہار کرنا ہی ہے فاجبل قل تو حیرانگی تو ان لوگوں کے اس قول کے اوپر بنتی ہے جو یہ کہتے ہیں ادا کنا تو کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے آئنا لفی خلقن جدید تو کیا ہمیں دوبارہ سے پیدا کر دیا جائے گا جو اللہ ایک بے قدر بیج سے اتنا بڑا درخت نکالنے کے اوپر قادر ہے وہ گلی سڑی ہڈیوں میں سے دوبارہ سے اس انسان کو پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہوگا اولا اکلینک فروب رب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا وہ اولاکل اغلا لفی آئن <أعناقِهِم> اور یہی وہ نصیب لوگ ہیں کہ قیامت والے دن ان کی گردنوں میں تو کھوگے النار اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ جہنم والے ہیں آگ والے ہیں ہم فی خالدون اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش اللہ من النار آمین بِالسَّيِّئَةِ قبل الْحَسَنَةِ اب روئے سخن جو ہے وہ مشرقین عرب کی طرف ہے جو نبی الاسلام کے مخاطبین تھے کہ یہ آپ سے بہت جلدی مطالبہ کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے عذاب کا بجائے کہ وہ بخشش کا مطالبہ کرتے ظاہر تیرہ سالہ مکی دور میں جو قرآن دھمکیوں سے بھرا ہوا ہے کہ اگر تم ایمان نہ لائے تو تم پہ بڑے دن کا عذاب آ جائے گا تو وہ پھر کہتے تھے کہ جہاں اتنے سال گزرے ہیں لگتا ہے یہ ہونا ہونا کچھ بھی نہیں ہے تو وہ نبی الاسلام کو جان بوجھ کے تنگ کرتے تھے حالانکہ عذاب کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا تھا تو اللہ تعالف مارا کہ یہ عذاب مانگ رہے ہیں تم سے کہ عذاب کیوں نہیں آتا بجائے کہ کوئی بخشش والا معاملہ ہوتا نیکی سے پہلے یہ برائی مانگ رہے ہیں وقد من قبلی ہیمول المسلات جبکہ ان ندانوں کو کیا یاد نہیں ہیں کہ ان سے پہلے گزر چکے ہیں کئی ایک واقعات عذاب کے اور مشرقین عرب نے تو خود وہ کھنڈرات دیکھے تھے جو شام کی تجارت کے دوران وہ آبزرو کرتے تھے کہ جہاں قوم آباد تھیں اور آج وہ ویران ہو چکے ہوئے تھے وہ ان ربا کا لازو مغفرت لِلنَّاسِ اور بے شک تیرا رب بالضرور بخشنے والا ہے لوگوں کو ظلمہم باوجود اس کے کہ وہ زیادتی کرنے والے ہیں ظلم کرنے والے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے وہ ان نہ ربا کا شدید العقاب اور بے شک تیرے رب کا عذاب بہت سخت ہے اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے اللہ سبنا حساب آمین تو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ تعش میں نہیں آتا بھائی کی درے اللہ عذاب وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ کب عذاب آنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ یہ اشارہ دے رہے کہ یہ جو ڈھیل مل رہی ہے نا یہ تمہیں توبہ کی توفیق ہی تو مل رہی ہے اس سے اپرچونٹی بنا کے توبہ کر لو اللہ کی طرف پلٹ اور کئی لوگوں کو توفیق ہو بھی گی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نبی الاسلام کے اعلان نبوت کے انیس سال کے بعد مسلمان ہوئے مر سکتے تھے اس دوران نہیں مرے اور اگر بہت پہلے عذاب کا فیصلہ آ چکا ہوتا تو وہ صحابی بھی نہ ہوتے تو یہ اللہ کی رحمت ہی تھی نا وہین کا فرو اور کہتے ہیں کافر لنزیرا اس نبی پر ان کی طرف سے ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی کوئی معجزہ کیوں نہیں آیا اِنَّمَا مُنذر اے نبی تم تو نہیں ہو مگر ایک ڈر سنانے والے والم انحاد اور ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہدایت والا تو ہوتا ہے تو آپ اس قوم کے لیے ہدایت کا سبب ہیں اللہ تعالی نے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے یہ عذاب کے فیصلے اللہ نے کرنے ہیں وہ جب چاہے گا فیصلہ کرے گا لہذا یہ جو آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں نا کہ آپ عذاب لیں تو یہ آپ کے اختیار میں تو نہیں ہے اللہ کی مرضی ہے اچھا اب یہ بات قرآن میں کافی دفعہ بیان ہوئی تو کافروں کو یقین آ گیا کہ ایسا اتنی جلدی نہیں ہوگا تو وہ پھر بار بار یہی اعتراض کرتے تھے ایک ہی بات انہوں نے پکڑ لی تھی کہ اگر تم سچے نبی ہو تو وہ عذاب لے آؤ اگر سچے نبی ہو تو وہی مرزاد کر کے دکھاؤ جو اگلے نبی کیا کرتے تھے تو بار بار یہ بات ہوئی کہ اے نبی نہ مرزا کے اختیار میں نہ عذاب آپ کے اختیار میں یہ اللہ کا فیصلہ ہے جب چاہے گا وہ کرے گا آپ کا کام یہ کہ آپ نے اپنے رب کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے اللہ یا علم تحمر کلو انفا اللہ ہی ہے جو جانتا ہے ہر جو مادہ اٹھائے ہوئے ہیں وما تغید وما تزداد اور جو رحم کے اندر یوٹرس کے اندر جو کوئی بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کے علم میں ہے یعنی ایک تو فزیکلی ہے پریگنسی کی وجہ سے رحم کا بڑا ہو جانا اور ڈلیوری کے بعد اس کا اپنی نارمل پوزیشن کے اوپر آنا اور ایک یہ بھی ہے کہ اس کے اندر جو اللہ تعالی جان یا زیرو کو پیدا فرما رہا ہے وہ کتنی پرفیکشن کے ساتھ ہے یا اس کے اندر کوئی بلٹ ان اللہ تعالیٰ نے فالٹ رکھنا ہے پیدائشی طور پہ یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے وک الشین عند بے مقدار اور ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرر ہے وہ ایک مقدار کے ساتھ ہے وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے کہ اولاد کس کو کیا دینی ہے خواہ وہ مرد و عورت کا جوڑا ہو یا جانوروں کا جوڑا ہو یا نباتات کا جوڑا ہو یہ اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کے لیے اس کے نسل والا معاملہ کیا ہونے والا ہے عالم الغیب و شہادت المتعال وہی جاننے والا ہے ہر پوشیدہ شہر کو ہر ظاہر چیز کو وہ سب سے بڑا ہے اور اعلی مرتبے والا ہے اکبر اللہ کبر کبیرہ والحمد اللہ کثیر و سبحان اللہ بکرت بے شک اس میں کوئی شک نہیں صدق اللہ العظیم سوا ملکم من اصر القول ومن جہر ابھی اس کے لیے برابر ہے جو کوئی چھپا کے بات کرے سرگوشی میں خواہ وہ اونچی آواز میں کرے اس کے لیے برابر ہے وہ سب کو سنتا ہے ومن ہوا مس تخم بل وساری بم بن نہار اور وہ بھی جو چھپا رہتا ہے رات کے وقت اور جو دن میں چلنے والی چیزیں ہیں جانداروں کی شکل میں یہ سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں اس کے لیے برابر ہے یہ ہمارے مسئلے ہیں نا کہ کوئی آہستہ آواز میں بات کرے ہمیں سنائی نہ دے اونچی آواز والی سنائی دے دن کی روشنی میں چیز نظر آ جائے رات کے اندھیرے میں نظر نہ آئے بغیر کسی ایڈنگ ڈیوائس کے یہ ہمارے مسئلے ہیں اللہ کے لیے سب کچھ برابر ہے لَهُ مقیبہ مِّن بَيْنِ دئی <يَدَيه> انسان کے لیے یکے بات دیگرے آنے والے فرشتے ہیں آگے سے بھی ممبئی ادئی يَدَيْهِ بن خلفی اور پیچھے سے بھی أَمْرِ اللَّهِ اور وہ حفاظت بھی کرتے ہیں اللہ تعالی کے حکم سے انسانوں کے ساتھ فرشتے اٹیچ ہیں یہ بچے تو یقین کرے موزانہ طور پہ بڑے ہوتے ہیں اکثر آپ دیکھتے ہیں ان کو ٹھوکر لگتی ہے کہتے ہیں بس جسٹ آنکھ بچی ہے جسٹ جو ہے وہ کنپٹی بچ گئی ہے یہاں لگ جاتی تو بندہ فارغ تھا تو انسان کی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کئی ایک ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں انسان سوائے اس کے کچھ نہیں کہتا کہ یہ اللہ تعالی نے کوئی بچت والا معاملہ کیا ورنہ کوئی نظر نہیں آتا تھا اس طرح کی کئی ایک ویڈیوز آپ نیشنل جغرافک چینل پہ دیکھیں یوٹیوب کے اوپر دیکھیں موت کے منہ سے جو لوگ نکلے ہیں اینڈ ٹائم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے کہ بچت والا معاملہ ہو گیا تو وہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہم نے فرشتے مقرر کیے ہوئے آگے پیچھے جو حفاظت کرتے ہیں بہرحال جب فیصلہ ہوگا کہ کسی کے اوپر کوئی تکلیف آنی ہے یا موت آنی ہے پھر تو ظاہر ہے وہی چیز اس کے لیے موت ثابت ہو جائے گی اور اگر فیصلہ نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ حفاظت والا معاملہ فرما دے گا باقی کچھ وظائب بھی ہیں جس طرح صحیح بخاری میں ادیس ہے جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر معمور ہو جاتا ہے تو اوور آل بھی اللہ تعالی نے دیکھیں مخلوقات کو بھی انسان کی خدمت میں لگایا ہوا ہے فرشتوں کو بھی انسان کی خدمت میں لگایا ہوا ہے حفاظت کے لیے بھی لگایا ہوا ہے پھر بخاری مسلم میں وہ فرشتے بھی رپورڈ ہوئے ہیں جو آپ کے نام اعمال لکھتے ہیں اور ان کی تبدیلی فجر اور اثر کے وقت ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کا باقاعدہ انٹرویو کرتا ہے حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے فجر والے کہتے ہیں کہ جب ہم گئے تھے تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے جب واپس آئے تو اثر کی نماز پڑھ رہے تھے اور جو اصر کے وقت آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم گئے تھے عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم واپس آئے تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ کے حضور گواہ بھی دیتے ہیں وہ ان اللہ روما بن ہت یو گئی روما بلف سم اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب کہ وہ خود اپنی حالت کو بدلنا لے اچھا یہ ایک جنرل رول ہے یہ آپ پوزیٹو مانو میں بھی لے سکتے ہیں نیگیٹو مانوں میں بھی لے سکتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے ٹھان نہ لے یعنی ہارڈرام بھی کوئی نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ نے ضروری نہیں اس کے لیے کوئی رسک والا معاملہ کرے کوئی تقدیر گالے باجے وہ الگ بات ہے ورنہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اس باپ کے ساتھ چھوڑا ہے جب تک کوئی محنت نہیں کرتا اس کی حالت نہیں بدلے گی اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جب تک کوئی ایسے کرتوت نہیں کر لیتا کہ اس کے سبب اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کوئی نیگیٹو معاملہ کرے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی نعمت نہیں چھینتا تو نہ نعمت ملتی ہے نہ چھینتی ہے مگر یہ کہ یہ اس چیز کے ساتھ جڑی بھی ہے کہ جو انسان اپنے لیے کماتا ہے خواب وہ اچھائی کو کمائے چاہے برائی لیکن ان ساری چیزوں میں وہ چیز پہلل میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ازمائش والا معاملہ رکھا ہوا ہے اس کو ایکسپشن حاصل ہے وہ کسی پہ ازمائش آئی ہے تو آپ یہ نہ کہ یہ جان بوجھ کے اس کے کرتوتوں کی وجہ سے آئی ہے نہیں آج کی ڈیٹ میں آپ نہیں کسی کو یہ کہہ سکتے کہ اس کے اوپر یہ زاب اللہ آیا ہوا ہے ہاں کیونکہ یہ تو وہی اللہ سے پتا چلے گا نا یہ اللہ کا عذاب ہے یا اس کے اوپر آزمائش ہے آج کی ڈیٹ میں آپ نے یہی کہنا ہے کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش ہے تاکہ اس شخص کے گناہ معاف ہوں اس کے درجات بلند ہوں یہ ایک ذریعہ ہے نا ان چیزوں کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدل لے وہ ادا ارود اللہ بقوم قوم اور اگر اللہ تعالی کسی قوم کے لیے برائی کا ارادہ فرما لے فلا مرد تو پھر وہ ٹالا نہیں جا سکتا اسے کوئی بھی نہیں ٹال سکتا وما لهم من دونه من وال اور اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار ایسے شخص کے لیے نہیں ہوگا جس کے لیے اللہ تعالی تکلیف کا معاملہ طے کرتے ہیں یہ وہی جو صبح شام کے اذکار میں بھی ہے بخاری مسلم میں اللہ مان علما اوت والا محتی علما منا فعد اے اللہ جسے تو ادا کرے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا جس سے تو چھین لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا اور بڑے سے بڑے شخص کو اس کا عہدہ اور منصب کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا پھر سورہ یونس میں سورت النام میں یہاں تک آیا وہ فلا کا شی فلاح اللہ اگر اللہ تجھے پکڑ لے کسی تکلیف میں تو اس کے سوا اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا اور اگر وہ کسی کے لیے خیر کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اس کے فضل کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے کمل برقم و تما وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی ڈرانے کے لیے بھی اور امید کے لیے بھی وایون شیو صحاب قال اور وہی ہے جو اٹھاتا ہے بھاری بادلوں کو جو کہ رواں دواں ہے بارش کے لیے بادلوں کے ساتھ بجلی کی چمک یہ جڑی ہوئی ہے اس میں انسان کی تما بھی پوشیدہ ہے اور خوف بھی پوشیدہ ہے خوف یہ کہ جب بجلی گرتی ہے تو آگ لگ جاتی ہے اور لالچ اس میں یہ ہے کہ بجلی کا چمکنا اس چیز کی نشاندہی ہے کہ بارش ہونے والی ہے اور بارش تو بیسک نیٹ ہے یہ تو آج ٹیوب ویلس کی وجہ سے لوگوں کو اتنا احساس نہیں رہا ورنہ جب ٹوٹلی totally آپ بارانی زمین کے اوپر ڈپینڈنٹ تھے اس وقت تو بارش کا مطلب زندگی اور بارش نہ ہونے کا مطلب موت برادران یوسف جو ہے سرزمین شام سے مصر گلے کے لیے ہی گئے تھے نا کیونکہ کیٹ پڑ گیا تھا تو اس زمانے میں تو قید کا مطلب ہے موت کیونکہ اس وقت کوئی نگاہ مار کے تو کچھ نہیں کر سکتا تھا دنیا کو اللہ نے بغدر ایفرٹ رکھا ہوا یہ تو جب انسان کو اللہ نے ترقی کرائی اس نے ڈیم بنانے شروع کیے اور پھر ڈیموں کے ذریعے نہریں روا کی تو آف سیزن میں بھی آپ کو پانی اویلیبل ہو جاتا ہے وہ بھی بہرل پھر بھی بارشوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے بارشیں ہوں گی تو ڈیم بھرے جائیں گے ادروائز وہ بھی نہیں اس طریقے سے دریاؤں کے اوپر جو ڈیم بنے ہوئے ہیں وہ بھی ڈپینڈنٹ ہے برف ہوئی اور ٹائم کے اوپر وہ برف پگلے اور پھر اس طریقے سے پانی آ کے جمع ہو اللہ اللہ جی جس چیز کے اوپر بھی غور کریں تو اللہ طرف مانتا ہے کہ یہ جو بجلی کی گھر چمک ہے یہ انسان پہ خوف بھی تاری کرتی ہے اور اس کے اندر اس کے لیے لالچ بھی چھپی ہوئی ہے کہ اس کے بعد بارش آئے گی میری فصل ہری بھری ہو جائے گی اور میرے زندگی کا سامان اس کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے ان ساری چیزوں کو تو ظاہر ہے وہی لوگ آبزرو کرتے ہیں جو ڈائریکٹلی ان کاموں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اگلے زمانوں میں تو آلموسٹ سارے یہ کام اپنے حصے کا کرتے تھے یہ تو جب ایک پروفیشنل زندگی شروع ہوئی ہے تو اس میں لوگوں نے مختلف شعبے اڈاپٹ کیے ہیں اور غلہ جو ریئل ٹائم اگانے والے کی محنت ہے وہ کھانے والے نے دیکھی بھی نہیں ہوتی ہاں وہ کسی اور فیلڈ میں محنت کر کے پیسے کما کے تو پیسوں کے ذریعے یا پُرانے زمانے میں بارٹر سسٹم کے ذریعے اس سے اناج خرید لیا کرتا تھا باقی جو پنجابی میں بھی کہا جاتا ہے نا کہ کسان جو ہے اس کی والی ہوتی ہے اللہ کے ساتھ یہ اس کا ایگریمنٹ ہوتا ہے کسان جتنا خدا ہوتا ہے نا خصوصاً بارانی زمین والے لوگ وہ تو ہر وقت خدا اورینٹڈ ہوتے ہیں اس حوالے سے اگر وہ اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہیں کہ وہ ہر لمحے اس چیز سے گزرتے ہیں کہ وہ کتنے کمزور اور لاچار ہیں اور خدا کتنا طاقتور ہے کہ اس کے اوپر آپ ڈیپینڈنٹ ہیں اور یہ ایک ایسا یونیورسل ٹروت ہے جو کبھی بھی ان ویلیڈ نہیں جائے گا آج بھی ویلیڈ ہے آج بھی انسان کی خوراک اسی زمین سے آ رہی ہے زمین اگانا بند کر دے جو مرضی آپ ٹیکنالوجی بنا لے اگر مٹی اگانے سے انکار کر دے انسانیت کی موت ہے اور دیکھیں اللہ طرح نے کیسا انسان کا غرور توڑا ہے حقیر مٹی اور اس کو کیا شان دیئے کہ ایک دانا بوتے ہیں چھ ارب گنا بڑا درخت بنا دیتے ہیں ایک آپ دانا بوتے ہیں گندم کا اس میں سے سات بالیاں نکلتی ہیں ہر بالی کے اندر سو سو دانے سات سو گنا بڑھا دیے ایک دانے سے یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے اور زندگی اس کے اوپر ڈپینڈنٹ کرتی ہوئی ہے تو آڑ بھی اگر زمین اگانا بند کر دے کسی کے پاس سونا بھی ہو اس سونے کے اندر کوئی بیج لگائے سونا نہیں اگا سکتا اس کو یہ حقیر مٹی اگاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے تو اللہ تعالیٰ سماتا ہے کہ ہم خوف اور تما یعنی اس کا خوف بھی بجلی کا اور تما کے ساتھ بادلوں کو روانہ کرتے ہیں جو بھاری بادل پانی کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں انسان اس کی طرف متوجہ رہتا ہے آڑ بھی آپ دیکھیں جہاں پہ ٹورنیڈوز آتے ہیں ہوائی چھکڑ چلتے ہیں اور بڑی تیز آسمانی بجلی گرتی ہے کس طریقے سے وہاں پہ آگ لگ جاتی ہے آسٹریلیا میں امریکہ میں تو کئی کئی ہفتوں تک جنگلوں میں آگ بھڑکتی ہے وہ بہت کم ہوتا ہے کسی انسان کے لگانے سے ہو ان جنگلوں میں تو کوئی آبادیاں اسرنی ہوتی ہے یہ مومنٹ جو آپ جنگلات کی آگ دیکھتے ہیں نا وہ آسمانی بجلی کی وجہ سے آگ لگی ہوئی ہوتی ہے کہیں پہ بجلی گری بس اسپارک ہو گیا اور آپ جنگلوں کے جنگل ختم ہو رہے ہیں ان کو بجھانے کے لیے آپ کو بڑی ایفرٹ پوٹ کرنی پڑتی ہے میں تو کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ وہ قدرتی افاظ جس سے امریکہ گزر ہے پاکستان تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا یہ انہوں نے سب کچھ سنبھالا ہوا ہے یعنی آپ مجھے بتائیں ایک ٹورنیڈو پھر جائے اصید ہزار سال پیچھے ٹور گئے وہاں آئے دن یہ ٹورنیڈوز پھر سمندری جو طوفان آتے ہیں وہ لگ سے پھر جو برف باری ہوتی ہے پورے پورے ریل کے ٹریک صاف ہو جاتے ہیں بکایے انہوں نے ٹرینیں اس طرح ڈیزائن کی ہوئی آگے انجن کے آگے وہ ہر چیز زیادہ کرتا ہے مجھے بتائیں یہاں پہ تھوڑا سا پانی کھڑا ہو جائے اور ٹریک گیلا ہو جائے تو ٹرینیں کئی کے دن نہیں چلتی یہاں پہ اگر برف باری اس طریقے سے ٹریکس کے اوپر ہونا شروع ہو جائے اس طرح کے زلزلے ٹورنیڈوز آنا شروع ہو جائے اور جو آگ وہاں پہ چلتی ہے جو فائر فائٹنگ والا معاملہ ہے وہ تو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے تو اللہ تعالی نے اس طرح کی قدرتی کئی ایک افواج سے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے تو آج بھی یہ جو آسمانی بجلی ہے یہ اسی طریقے سے معاملات ویلڈ ہے اس لیے دیکھیں آپ جو بجلی کی تارے جاری ہوتی ہیں نا یہ جو گیارہ ہزار وولٹ والی ہیں جو بڑے بڑے وہ کھمبے لگے ہوئے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ چھ ہیں یا آٹھ تاریں چار اس طرف ہیں جو دو ونگز نکلے ہوئے ہوتے ہیں چار اس طرف ہے چار اس طرف ہیں اور ایک اس کی ٹپ کے اوپر باریک سی تار چل رہی ہوتی ہے ٹپ ٹو ٹپ جہاں پہ اوپر نوک بنی ہوئی ہوتی ہے نا اس کی کمبے کی بازو تو نیچے ہوتا ہے نا اوپر جا کے نوک بن جاتی اس نوک کا دوسرے نوک کے ساتھ بھی آپ دیکھیں باریک سی تار آپ کو نظر آئے گی وہ تار الگ سے ڈالی جاتی ہے اس میں بجلی نہیں ہوتی وہ اسٹیل وائر ہوتی ہے اس لیے کہ جب آسمانی بجلی گرے نا تو پہلے اس کے اوپر گرے اور وہاں سے وہ بجلی کو گراؤنڈ کر دے اگر وہ تار اوپر نہ ہو تو بجلی کی تاروں کے اوپر جب آسمانی بجلی گرے گی تو وہ تو تاریں ٹوٹ جائیں گی وہ اتنی لمبی لمبی تاریں ان کو دوبارہ ریپیئر کرنا آپ سوچ سکتے ہیں پہاڑوں کے اوپر جو تاریں لگائی ہوئی ہیں اتنی وزنی تار ہے وہ کتنے دنوں کی ایفٹ سے وہ تار کو تار سے ایک کنڈے سے دوسرے تک جوڑتے ہیں اگر وہ ٹوٹ جائے تو اس کو جوڑنے کے لیے اور دوبارہ اتنی وزنی تار کو اتنی بلندی پہ لے کے جانے کے لیے پہلے تو رول کھول کے ہوتا ہے یہ کھلی ہوئی تار اس کو پہلے رول پہ چڑھائیں گے اور کتنی ایفٹ پٹ کریں گے اس انہوں نے سسٹم ڈیولپ کیا کہ آپ اوپر سے وہ تار چلائیں تاکہ آسمانی بجلی گرے اس کا اللہ نے رول رکھا دیکھیں اللہ تعالی نے یہ سارے جو سائنسی قوانین ہیں خدائی قوانین ان کو اتنا محکم بنایا کہ یہ بدلتے نہیں ہے انسان نے جب کر لی ہے ویسے ہی ہونا ہے یہ قدرت کا قانون ہے کہ جب آسمان سے بجلی گرے گی نا تو سب سے پہلے اس جگہ پہ گرتی ہے جو سب سے بلند جگہ ہوتی ہے یہ اصول ہے یہ نہیں ہوگا کہ آسمانی بجلی اس سٹیل وائر کو چھوڑ کے تو آ کے بجلی کی تار پہ گرے کوئی شرارت کرنے کے لیے نہیں یہ ہے وہ چیز جو اللہ ترف بات ہے ہم نے ہر چیز انسان کے لیے مسخر کر دی ہے اس کی خدمت میں لگائی ہوئی ہے وہ اسے ہٹ ہی نہیں سکتی ایک چھوٹا سا بچہ اتنے بڑے اونٹ کو ناگ میں نکیل ہے وہ رسی سے پکڑ کے چل رہا ہے اگر اونٹ کو پتا چل جائے کہ یہ کیا اس کا تو ابا بھی شاہی کوئی نہیں تو وہ نکیل کے ساتھ چلے گا لیکن اللہ نے مسخر کر دیا چلتا جاتا ہے بیل گائے بھینسیں کتنی طاقتور ہیں بس وہ چل رہی ہیں اللہ نے مسخر کر دی ہوئی اس طرح کائنات میں جتنی چیزیں اللہ تعالی نے مسخر کی ہوئی ہیں جو اللہ تعالی ان کے لیے قوانین بنائے ہیں وہ ان کی پابند ہے یہ گھروں میں جب آپ سولر سسٹم لگاتے ہیں تو اب ظاہر ہے وہ پلیٹیں اتنی مہنگی ہیں ملینز آف روپیز لگتے ہیں تو گورنمنٹ نے قانون بنایا ہوا کہ وہاں بھی آسمانی بجلی کو روکنے کے لیے ارتھ ریس ریسٹر لگانا ہے اوپر ٹاپ کے اوپر لگا ہوتا ہے تانبے کا بنا ہوا پھر اس کے ساتھ سے وائر گراؤنڈ ہوتی ہے اس کو آپ نے سب سے بلند والی جگہ پہ لگانا ہے جو بیچارے سائنس کے طالب علم نہیں ہے یا انہیں پتا نہیں ہے وہ بس پلیٹوں کے ساتھ ہی کہیں کونے پہ لگا کے چلے جاتے ہیں ہم جب کسی کو بتاتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ پلیٹیں جب لگوانی ہیں نا تو پلیٹ کا جو سب سے اونچے والا حصہ ہے اس سے بھی اونچا ہونا چاہیے کیونکہ اگر وہ آپ نے سائڈ پہ لگایا اور پلیٹ اونچی ہے تو آسمانی بجلی پہلے پلیٹ پہ گرے گی اس نے یہ تو نہیں کہنا کہ میں تلاش کرا بھی تھیڑا میری میرے سے کیڑا رستہ رکھیا ہے میں کہڑے برتنی کھانا کھانا ہے نہیں اس کو اللہ نے ایک قانون کا بند کیا کہ تو نے اس جگہ پہ گردا جو سب سے اونچی ہے اس لیے وہ جو پورشن ہے نا اس کا وہ اونچے والے پورشن پہ لگا ہونا چاہیے تاکہ جب آسمان سے بجلی گرے اس پہ گرے اور آپ کی پلیٹیں بچے ادروائز پلیٹیں اگر آپ کی جل جاتی ہیں یا ان کے اوپر آسمانی بجلی گرتی ہے وہ تو آپ نے لگائی بیس پچیس سال کے لیے تو سارے کا سارے پھر ڈوب گیا لیکن دیکھیں سائنٹسٹ نے کتنی محنت کے ساتھ ان معاملات کو مینج کیا انہوں نے ایک ایک چیز کو کاؤنٹر فار کیا ہوا ہے انسان نے بھی جو یہ قدرت سے لرن کیا ہے ایسے ایس او بنائے ہیں آپریٹنگ کہ اس میں غلطی کے چانس نہیں ہوتے اگر ان چیزوں کو فالو کیا جائے ٹریفک قوانین کو اگر آپ صحیح طریقے سے ہر کوئی فالو کرے کبھی ایکسیڈنٹ ہو نہیں سکتا ہاں کوئی رمو آئی ہو کہ کسی کا ٹائر پھٹ جانا ہے وہ ایک لادہ معاملہ ہے وہ بھی اگر اس کو صحیح طریقے سے فالو کیا جائے کہ آپ نے ٹائم پہ ٹائر بدلنے ہیں اس طریقے سے ٹریک کو صاف رکھنا ہے تو اس طرح کے چانس ہوتے کم ہے یہ ساری قیامت کی نشانیاں پاکستان میں پوری ہوتی ہیں باہر کے ملکوں میں نہیں ہوتا اس طرح وہاں پہ آپ صرف ایئر ٹریفک دیکھ لیں بندہ پریشان ہو جاتا ہے کیڑیوں کی طرح امریکہ کے اندر جہاز اڑ رہے ہیں ہزاروں فلائٹیں صرف ویتن امریکہ روزانہ اڑتی ہیں پاکستان میں اگر اڑے تو روزانہ دو چار جہاز گرے ہوئے ہو کبھی سنے کو امریکہ میں جہاز گرا ہے کوئی ٹکرا گیا ہو سب سے سیف سفر ہے انہوں نے اس کو مینج کیا ہوا ہے ہائڈ ہی ڈفرنٹ رکھی ہے کہ یہاں سے جو جہاز اڑ کے اس طرف جائے گا وہ اتنی ہائڈ پہ اڑے گا اور جو ادھر سے آئے گا وہ اتنی ہائٹ پہ اب آپ آ کے بند کر کے اڑائے آمنے سامنے آ ہی نہیں سکتا کوئی جہاز ہاں ایک دوسرے کے اوپر سے ایسے ضرور گزر جائے گا بالکل ایک ٹائم پہ بھی گزر جائے گا لیکن ایک دوسرے ٹکرائے گا نہیں قوانین ٹریفک کے بنا لیے انہوں نے ہر چیز کو مینج کیا ہوا تو یہ ساری کی ساری سائنس اسی لیے پوسیبل ہوئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے محکم قوانین ہے تو یہ بجلی والا بھی جو نظام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے خوف کے ساتھ بھی اور تما کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بادل اڑ رہے ہیں وایوسبر اور یہ جو بجلی چمکتی ہے یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے حمد کے ساتھ اللہ اکبر کبیرا الحمد اللہ کثیر و سبحان اللہ بکرت سورہ بنی اسرائیل میں نا کہ اس کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے یہ اللہ تعالی کی ایک پینل میں ایک دنیا ہے نا جی اللہ کی بنائی ہوئی دنیا تو آپ چھوڑ دیں ہمارے بزرگوں کو اگر کمروں سے نکالا جائے ان کے سامنے یہ اسمارٹ فون رکھا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ یہ وہ ٹیلی فون ہے جہاں سے آپ کو یہاں ابھی میں بیٹھے بیٹھے مکر مدینہ دکھا سکتا ہوں ان بابوں نے تو چار چار مہینے گھوڑوں پہ اونٹوں پہ پیدل سفر کر کے حاج کیے ہوئے آپ کابے کی چھت کے اوپر بھی کھڑے ہو کے انہیں حلف دے نا وہ کبھی نہیں مانیں گے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کیسے پاسبل ہے لیکن آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے اس لیے کہ اس کے پاس یہ نالج ہے نا یہ ایک لال دنیا ہے جو انسان نے اللہ کی دیوی عکل سے ڈیولپ کر اسی کائنات کو مسخر کیا اور آپ ویڈیو کانفرنسنگ کر سکتے ہیں دس ہزار کلومیٹر دور کر سکتے ہیں ایون امریکہ نے تو آپ کو وہ ڈیٹا بھی فری دیا ہوا ہے کہ آپ اس وقت بھی ریل ٹائم دے سکتے ہیں کہ دنیا میں کتنے جہاز ہیں جو ہوا میں اڑ رہے ہیں اور کون سی فلائٹ کی دھر جا رہی ہے فری ڈیٹا اویلیبل ہے اس سارا سیٹلائٹ کا سسٹم جی پی ایس گلوبل پوزیشننگ سسٹم جس کے ذریعے جہاز جو ہے وہ اپنا راستہ تلاش کرتے ہیں انہوں نے تو جہاز لینڈ ہی نہ کرے یہ کوئی سڑک والا معاملہ تو نہیں ہے جہاز رات کو بھی اڑتا ہے سامنے کو پائلٹ کو دیکھ کو تو نہیں اڑا رہا ہوتا کہ میں اڑا ادھر سجے کا پے کرنا ہے وہ سارے کا سارا جی پی ایس کے اوپر چل رہا ہے وہ فری انہوں نے سیٹلائٹ لائٹ دیے میں کہ اس سے وہ سگنل لیتے ہیں انہیں پتا ہے یہاں سے آپ نے اڑنا ہے کتنے گھنٹے میں آپ نے فلاں جگہ اتر جانا ہے اب یہ سارے سسٹم ہمارے بزرگوں کو نہیں پتا ان کے سامنے کرے وہ کہتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا بس اس کو آپ دیکھیں یہ تو انسان کی بنائی ہوئی دنیا ہے اور ایک خدا کی بنائی ہوئی دنیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کو یاد کر رہی ہے تو ہو رہا ہے ایسے لیکن اللہ فرماتا ہے تمہیں نہیں پتا جس طرح تمہارے بزرگوں کو نہیں پتا کہ موبائل کیا کام کرتا ہے الیکٹرو میگنیٹک ویوز سے کیا ہو جاتا ہے اس طرح تمہیں بھی نہیں پتا کہ یہ جو بجلی چمک رہی ہے یہ میرا ذکر کر رہی ہے اب انسان کے مجھے نہیں سنائی دے رہا نہ سنائی دے. یہ وقرہ جہاں اللہ کا ہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی جو حمد والا معاملہ رکھا ہے وہ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے. عبداللہ ابن مصود کہتے ہیں, ہم نے نبیل اسلام کے ساتھ بسا اوقات اس حال میں کھانا کھایا کہ ہم جو لکما اٹھاتے تھے اس میں سے ہمیں تسبیح کی آواز آتی تھی صرف حضور کی برکت کی وجہ سے کیونکہ سابق رام کے ایمان کو اللہ نے بڑے لیول پہ لے کے جانا تھا کیونکہ انہوں نے نبی الاسلام کا پیغام آگے پہنچانا تھا نا تو لکما بھی ذکر کرتا ہے یہ جو بجلی چمکتی ہے یہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے ہر دنیا میں کوئی بھی آواز ہے چاہے ہمیں سنائی دے یا نہ سنائی دے اللہ تعالی کی حمد کر رہی ہے ہر چیز تو اللہ تعالیٰ, ہے تو اللہ تعالی کہہ ہے کہ ار رات یہ وہ لفظ بھی آ گیا ارات جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورت الراد ہے وہ حمد کرتی ہے اس کی تسبیح کے ساتھ بیان کرتی ہے من کہتی اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اس کی تصبی کرتے ہیں ویور سلسوخ اور اللہ تعالی ہی کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے فیوسیب بہا میشا پھر وہ گراتا ہے جس پہ جاتا ہے وہم یوجادل فی اللہ اور لوگ اللہ تعالی کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں واہ شدید محال جبکہ وہ ایسا ہے جس کی پکڑ بہت سخت ہے چلے اس آیت کے اوپر انشاءاللہ شاء یہیں سے اگلی دفعہ سٹارٹ کریں گے آیت نمبر تھرٹین سے آن ورڈ آنورڈ سبحان کل ارشد اتوب الماینا جزاکم اللہ رو